شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو صحیح ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب ڈبلو ڈبلو ڈبلو عورت کو نکاح ثانی سے نہ روکا جائے عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی نہ حضرت ماکل بن یسار ایک صحابی ہیں ان کی بہن کو طلاق ملی ماکل بن یسار کی بہن کو اس کے خامد نے طلاق دی دی اس کی دت گزر گئی تو پھر خامد کو خیال اُکا رجوع کا کہ نکاح کریں دوبارہ تو اس کی وہ بیوی بھی راضی ہو گئی کہ چلو پہلے خام کے ساتھ میں نکاح کرتی ہوں لیکن ماگل بن یسار کو حصہ تھا کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی ہماری بیشتی کی تو حضرت ماں کے ناراض ہو گئے کہنے دے نہیں نکاح نہیں ہوگا اپنی بہن کو روک دیا کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجی آیات نادر فرمائی کہ جب میاں بیوی بی آپس میں راضی ہیں تو تم نکاح سانی سے روکو نہیں پہلا نکاح تو ختم ہو گیا نا طلاق میں سے یہ بات ایس ما نہیں آگ اس میں حکمت ہے کہ دیکھو میاں بیوی بی آپس میں زندگی گزار چکے ہیں یا نہیں پہلے ایک دوسرے کا عیب ثواب دیکھ لیا ہے یا نہیں دیکھ لیا اب عورت دوسری جگہ جائے یہ نا مناسب ہے اس نے خامد کا عائب ثواب دیکھا خامد نے بیوی کا عائب ثواب دیکھا تو اچھی بات ہے پہلے گھر کے اندر رہ گئے جب راضی بھی ہیں محبت بھی ہے اب دوسری جگہ جائے محبت پیدا ہو چاہے نہ پیدا ہو تو یہ ایک غلط بات ہے اس کے اوپر بعض حضرات سمجھانے کے لیے ایک حکایت پیش کرتے ہیں کہ ایک مولا صاحب تھے ان کا لوٹا ٹوٹ گیا آج کل تو ٹوٹے ہیں نا پہلے کیا ہوتے تھے لوٹے تھے لوٹا ٹوٹ گیا تو مولا صاحب رو رہے تھے کسی نے کہا ارے کیوں روتے ہو لوٹا ٹوٹ گیا لوٹے جیسے اور لوٹے وہ کہنے لگا اس لوٹے نے میرا ننگ دیکھا تھا اس لوٹے نے میرا ننگ دیکھا تھا اب ہر لوٹے کو میں ننگ دکھاؤں <laughs> بات بڑی اچھی کی اس اب ہر لوٹے کو تو میاں بھی, بھی ایک دوسرے کے ایپ سب دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے ہار کو دکھانا نہ, ٹھیک نہیں واحض لکھ تو منصا اب ذرا غور کرو ایسے مانا کرو نا لفظی تو معنی لفظی نہیں بنتا جب طلاق دو تم عورتوں کو بس پہنچ جائیں اپنے بیاد پہ پس نہ روکو تم ان کو حالانکہ روکنے والا اور ہوتا ہے یا طلاق دینے والا ہوتا ہے وہ طلاق دِی خاماد نے اور روکنے والا کون تھا ماکل تھا اس کی جس کی بہن تھی تو لہٰذا زہری معنی تو نہیں بنتا نا تو لہٰذا فیضات تم کا معنی لکھو جب طلاق دیں تمہارے لوگ تو تم تومن جب طلاق دیں تمہارے لوگ اب تو ٹھیک ہے نا مانا یہ سب ہم آپس میں ہیں نا آدم کی اولاد ہیں جب طلاق دیں تمہارے لوگ عورتوں کو بس پہنچ جائیں اپنے میاد پہ یعنی عدت ختم ہو جائے اس عورت کی عدت ختم ہو گئی تھی پس نہ روکو تم ان کو تو روکنے والے اور ہیں نا طلاق دینے والے اور نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ جب راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے سے زال کا یہ مضمون نصیحت کیا جاتے ساتھ اس کے وہ شخص جو ہے تم میں سے ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن قیامت کے من کانا کیری چیری کی کو مستفیدین کا بیان یعنی فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے دن قیامت آمت کا یہ زیادہ مفید ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے یہ کم دوں اللہ جانتے ہیں یہ اس میں پاکیزگی ہے وا ل تو رضا کا بیان آپ جی رضا کا بیان ہے بھائی بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دودھ کون پلائے گی ماں پلائے گی یا نہیں تو اس کی ماں اگر نکاح کے اندر ہے تو ماں کا حق ہے کہ بچے کو دودھ پلائے نکاح میں ہے خاون سے خرچہ دے رہی ہے لے رہی ہے نہیں تو اپنا پیٹ رہا ہے حق ہے اس کا دودھ پلائے انکار نہ کرے تو نکاح میں ہو پھر بھی اس کا حق ہے دودھ پلائے عدت میں بیٹھی ہے پھر بھی اس کا حق ہے دودھ پلائے اجرت نہ لے ہاں اگر مرد نے طلاق دے دی عدت بھی ختم ہو گئی تو اب مرد اس کو خرچہ دے رہا ہے نہیں دے رہا نا نکاح کا خرچہ تو نہیں دے رہا اب اس کا حق ہے عورت کا کہ دودھ پلانے کی کیا لیں مزدوری لے لیں اب یہ سمجھ ایک بھجی ول اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل بدت رضا کتنی ہے جی دو سال ہے امام ابو ابونی فرحم اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ڈھائی سال ہے صاحبان کن کہتے ہیں دو سال امام صاحب کی روایت دو سال کی ہے فتویٰ دو سال پہ ہے سمجھے دو سال مدت رضا ہے دو سال سے زیادہ ہو تو رضا ثابت نہیں ہوتا دو سال کامل اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ پورا کرے شیر خار کی ڈبلو ڈبلو رضاک منعدۂ شیر خار کی دودھ پلانا اچھا جی تو ماں دودھ پلائے گی بچے کو اور اس کا خرچہ کون دے گا بچے کا باپ دے گا اگر نکاح میں ہے تو بحیثیت منقوہ کے اگر طلاق مل گئی عدت ختم ہوگی تو بحیثیت اجرت کے تو مولود لا کے نیچے لکھو باپ اللہ بولے ڈالا بچہ کس کا ہوتا ہے اور اوپر باپ کے رزق کو ہننا خوراک ہے ان کی اور پوشاک ہے ان کی موافق دستور کے دستور کا معنی یہ ہے دنیا دار ہے تو اچھی دے غریب ہے تو اپنی حیثیت میں دے اللہ تو کلّا یہ جملہ محترجہ ہے نئی تکلیف دیا جاتا اللہ کی طرف سے کوئی نفس مگر موافق طاقت کے اللہ بھی طاقت کے موافق تکلیف دیتے ہیں اب دیکھو نا مرد میں طاقت ہے خرچ دینے کی عورت میں طاقت کیا ہے دودھ پلانے کی لاتزار والد نہ نقصان دی جائے ماں بس بولاد اپنی تھے وہ ماں کو کیسے نقصان دے مثال طور ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو کیا پلاتی ہوں دودھ تو باپ جو ہے نا وہ بچہ اسے چھین لیتا ہے طلاق دیتی ہے نا نہیں نہیں تو نہ پلا یہ نقصان ہے نہیں بھائی چھوٹے بچے کو ماں سے جدا گنے بھی نقصان ہے یا دوسرا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے دودھ نہیں پلا سکتی وہ کہتے زبردستی تو نے دودھ پلانا ہے یا اس کو اجرت نہیں دیتا خرچہ نہیں دیتا یہ دونوں صورتیں آ جاتی ہیں نہ نقصان دی جائے والدہ بس سبب کس کے بلد کے اور نہ باپ کا با سبب کس کے بچے کے باپ کو نقصان دینا یہی ہے کہ عورت تندرست ہے لیکن انکار کر دیتی ہے کیا کہ میں دودھ نہ پیلوں یا مزدوری بہت زیادہ لیتی ہے یہ نقصان ہے وار الوار اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ مر گیا باپ مر گیا اور بچہ کیا ہے یتیم ہے تو دیکھیں گے اگر اگر باپ سے بچے کو بہت ورثہ ملا ہے پیسے بہت ہیں چھوٹے بیٹے کا بھی ورثہ ہوتا ہے نا تو پھر کس سے اجا دیں گے بچے کے مال سے جو باپ سے ورثہ ملا ہے اگر نہیں ملا تو پھر اس بچے کا جو کیا ہوگا وارث ہوگا متولی ہوگا پسار تو کہ بڑا بھائی ہے یا کچھ چچا ہے اس قسم کے وارث ہوتے ہیں نا تو وہ ادا کریں گے اور اوپر وارث کے مصل اس کے ہے فائن ارادہ فصال تو کتنی سال دودھ پلایا جاتا ہے دو سال اور اگر رضامندی سے ایک سال پلاتے ہیں یا ڈیڑھ سال پلاتے ہیں پھر چھڑا دیتے ہیں یہ بھی کہا ہے یا بس اگر ارادہ کرتے ہیں چھڑانے کا رضامندی اپنی سے اور مشورے سے تو نہیں گناہ اوپر ان کے پہلے بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے بعض عورتوں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے یہ تو میرے عزیز اس صورت کے اندر تھا کہ دودھ کون پلاتی تھی ماں اب وہ صورت ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور دوسری دائوں سے دودھ پلاتے ہو دودھ کیسے پلاتے ہو دوسری دائوں سے مرضیا تو ان کو بھی اجرا دے دو جو تہ ہے اجرا تر کو دے دو بائیں نرت تم اور اگر ارادہ کرتے ہو تو یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری دائیوں سے نہیں چلے کھڑو اور اگر ارادہ کرتے ہو یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری دائیوں سے دوسری عورتیں جو مرغیا ہیں پس نہیں بناؤ پر تمہارے جب حوالے کر دو تم وہ اجرت کہ طے کی تھی تم نے آتا ہے تم کا من دی کیا وہ اجرا جو طے کی تم نے موافق دستور کے بطخ اللہ عالم اللہ تمسی ولہ زین وفین وفات زوج اللہ زین کے نیچے لکھو عدت وفات کہ کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو شہرت کو کتنی عدت پیرنی بڑھتی ہے چار مہینے اور دس دن جو لوگ فوت کیے جاتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیوی کو وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ چار مہینے اور دس دن فیضہ بلغنا جر انہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بلغنا جر حا کے دو معنی بنتے ہیں ایک معنی بنتا ہے کہ قریب ہو جائیں اور دوسرا منع کیا بنتا ہے کہ عدت بالکل ختم ہو جائے یہاں عدت ختم ہو جائے کے معنی ہے ان کثت عدت ہونا پر جب پہنچ جائیں اپنے میاد کو یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے پسند کی گناہوں پر تمہارے بیچ اس کے کہ کریں اپنے حق میں موافق دستور کے اور اللہ تعالیٰ سات اس کے کرتے ہو خبردار ہے چار مہینے دس دن تاک عدت بیٹھے زیب و زینت نہ کریں چار مہینے دس دن کے بعد وہ زیب و زینت کر سکتی ہیں کسی جگہ اپنے نکاح کا بھی بندوبست کر سکتی ہیں آج کا لوگوں کا حال یہ ہے کہ چار مہینے دس دن کے بعد بھی ان کو رگڑے میں رکھتے ہیں ان کو زیب زینت نہیں کرنے دیتے سمجھے کہتے ہیں ہاں ہاں تو یہ چھاتیوں کے شوق ہیں کل کو تیرا خامد مرا آج شادی کے خیال میں بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں یا نہیں تانے دیتے ہیں یہ غلط کہنا ہے بالکل قرآن روک رہا ہے یہ با فال نفی ان کو کرے عورت کے لیے خامد مل جائے عورت کا ایک تاج ہوتا ہے تم چندے ایسے خود بھائی بھی کل کو بیزار ہو جاتے ہیں یہ خیال کیا کرو آ بھائی چند دیں دو کچھ نہ کوئی ہمت کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں جتنا خامند خیال کرتا ہے بیوی بی کا اور کوئی نہیں خیال کرتا و اللہ ماتا خبی اچھا میرے محترم ایک عورت عدت کے اندر بیٹھ کی ہوئی ہے چار مہینے دس دن تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ وعدہ کریں کہ تیری عدت ختم ہو جائے تو میرے ساتھ کا کرنا نکاح کر لینا پختہ بات نہ کریں وعدہ بالکل نہ کریں سمجھے ہاں تاریخ کر سکتے ہو کیا تاریخ کر سکتے ہو کیا تاریخ کہتے آپ کے جو رشتے دار ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہاں جی تنہائی زندگی تنہائی کتے کو بھی نصیب نہ ہو اکیلے زندگی گزار رہے کوئی ہمارا ساتھی نہیں ساتھی ہونا چاہیے وہ سمجھ لے گی کہ اس کو ساتھی کی ضرورت ہے تو نہیں تو اشارہ بشارہ کرتے رہو لیکن پخت ہواداری کرنا اچھا جی دیکھو حضرت پر نہیں گناہ تمہارے اوپر بیچ اس کے کہ اشارہ تن کرو تم کیا اشارہ کرو تم ساتھ اس کے خطبہ تم نشا خطبہ کہتے ہیں پیغام کا تو عورتوں کا خطبہ اشارہ تن کر سکتے ہو یہ جائز ہے یا چھپاؤ تم اپنے دل میں دل میں کیا لاؤ کوئی کیوں بنا نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ بے شا تم ان قریب تذکرہ کرو گے ان کے ساتھ کس وقت تذکرہ کرو گے عدت کے با بلا کہ لے کے نہ وعدہ کرو ان کے ساتھ کس کا نکاح کا سر کہتے پوشیدہ آباد لیکن یہاں مراد کیا ہے, کیا ہے؟ نکاح سری لکھ لو نہ وعدہ کرو نکاح سری کا مگر یہ کہ کہو تم بات مناسب بات مناسب سے مراد ہوئی تعریف ہے کیا ہے وہ پہلے جو گزار چکی ہے وہی منا بلا تازم اور نہ پختہ کرو تم گرے نکاح کی یہاں تک پہنچ جائے عدت اپنے میاد پہ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے عدت اور اجل کا معنی اس کا انتہا میاد یہاں تک پہنچ جائے کتاب منع ادا لکھی تھی جی اپنے بال ان اللہ یالو یا تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والے حوصلے والے ہیں لا جناح علیکم قوم عورتوں کے اقسام و احکام مطلع عورتوں کے اقسام و احکام بھائی ایک عورت ہے حق مہار کوئی مقرر نہیں ہوئی نکاح ہو گیا حق مہار مقرر نہیں ہوئی اور آپ نے نہ ہم بستری کی ہے نہ خلوت سیاح کی ہے ابھی وہ اپنے میکے میں ہے گھر بھی نہیں لے آپ تو آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں تو مدعا دینا پڑتا ہے کیونکہ حق مرد مقرر ہے نہیں کیا دینا پڑتا ہے یعنی کپڑوں کی پوشاک دے دو اور کپڑوں کی پوشاک کی دار و مدار عورت پہ نہیں کس پہ ہے مرد پہ مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا دنیادار ہے تو اپنی حیثیت سے پوشا دے غریب ہے تو اپنی حیثیت یہ اس وقت کا ہے کہ حق مہار مقرر نہیں تھی اور اگر حق مہار مقرر تھی تو پھر کا دینا پڑے گا آدھا حق مہار ٹھیک ہے نا اور اگر حق مہار مقرر ہے اور خلوت صحیحہ یا ہم بستری کے بعد طلاق دی تو پوری حق مہار ہے یہ پڑا ہے دیکھو متعلقہ عورتوں کے اقسام حکام نہیں گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم قسم نمبر ایک لکھو پہلا قسم اگر طلاق دو عورتوں کو اس حالت کے اندر یہ ماہینیہ اس کو کہتے ہیں ہینیا وقت کے معنی میں اس وقت کے اندر کہ نہ تو ہاتھ لگایا تم نے ان کو یعنی نہ ہم بستری ہے نہ خلو صحیح ہے آگے او کا لفظ ہے نا او بمن وا ہے اور رضو سے پہلے لم مقدر ہے اس کا عطف ہے نا تمسو پہ لم یہاں لگے گا تو لہذا مانا کیا ہوگا مالم تمسو ہنہ و لم تف رضو را ہنا پریزہ تقدیری عبارت میں کیا ہوگی ولم لم نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق مہر کو آگے سمجھ او باؤ اور لم قدر ہے کے ذریعے وہ مت ان کو متا دے کپڑوں کی پوشاک دو یا مطتا کرو کہیں ایسے نہ ہو کہ شیا گیا متتے ہوں نہ کرو اللہ تعالی بچائے میں مشاہد گیا ایران کا بہت بڑا شہر ہے تو ہم نے وہاں دو راتیں رہنی تھی میرے شگردوں کے دوست ہم گھر کے اندر رہے سمجھے گھر کے اندر رہے اور اپنی سبزی پکا کے کھاتے رہے وہاں شریف آدمی ہوٹل کے اندر نہیں رہ سکتا یہ سمجھ لو کو متعام ہے سمجھے دی? یہ ہے وہ مت ونہ سے کازا رہو اوپر طاقت ور کے اس کا اندازہ ہے اور اوپر تنگ دست کے بھی کیا ہے اس کا اندازہ ہے متام بل مارو. یہ مدع دینا ہے اچھے طریقے سے حق کا نا لمح سے نہیں یا حق کا مانا واجب کرو واجب ہے نیکوں پہ اس صورت میں مدعا دینا کیا ہے واجب ہے باقی جو عورتیں ہیں نا جن کو حق مار دیتے ہو وہاں مدعا دینا کیا ہے مستحاب ہے حق مار کے ساتھ کپڑوں کی پوشاک دو گا یہ واجب ہے وائن تلک تمنا قسم دو محل. پہلا قسم ہے دوسرا اور اگر طلاق دو ان کو پہلے اس کے کہ ہاتھ لگایا تم نے ان کو حالانکہ تاکہ مقرر کی تھی تم نے ان کے کیا حق بس تو پھر www. کتنی آئے ورم. کیا بتایا تھا میں نے بس آدھا اس کا کہ مقرر کیا تم نے اللہ اونا مگر یہ کہ معاف کر دے کون عورتیں تم سے آدھا بھی نہ لیں سمجھے جی یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرے نکاح کی ہے معاف کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلے حق مہر پوری دے دی تھی تو اب آدھی واپس نہ کرو معاف کر دو گرے نکاح کی کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے ہاتھ میں اب قرآن کیا کہتا ہے نکاح کی گرے مرد کے ہاتھ میں ہے چاہے مضبوط رکھے یا توڑ دے تو طلاق کا حق کس کو ہے مرد کو ہے یا نہیں آج کل عورتوں کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے افواہ ایک تنظیم ہے عورتوں کی وہ کہتی ہیں کہ جیسے مرد کو حق ہے عورت کو بھی حق ہے وہ بھی خواتین کو طلاق دے کے چلی جائے میں کہتا ہوں دنیا داروں کا ان افسروں کو حاکموں کو وہ اللہ کے بندے خیال کرنا ہماری عورتیں سیدھی سادھی ہیں وہ ہمیں طلاق دے کے نہیں بھاگیں گی تمہاری جو جنٹل گریج ویٹ عورتیں ہیں نا وہ طلاق دے کے بھاگیں گی غال کرنا یہ قانون نا پاس کرنا ہاں ہاں جیسے اکبر الہ آبادی ہی کہتے ہیں تو بھی گریج ویٹ میں بھی گریج ویٹ ایک انگریزی خاندے نے عورت کے ساتھ کیا کیا نکاح کیا کہا کہ میں جو گریجویٹ ہوں میری عورت بھی کہانی چاہیے تو so, کہتا ہے تو بھی گریجویٹ میں بھی گریجویٹ علمی مباحثہ ہو ذرا پاس آ کے لے ایسا نہ گریجویٹ جو ہے تو علمی مباحثہ تو یہ گریجویٹ عورتیں طلاق دے کے بھاگ جائے گی ہماری نہیں بھاگی دیہاتی عورتیں اچھا جی یہ سمجھ آ گیا نا اچھا وان ونتافو اور یہ کہ تم واف کرو یعنی تم نے اگر ساری حق مہر دی ہوئی ہے تو آدھی واپس نہ کرو اچھی بات ہے زیادہ قریب ہے سے تقوا کے اور نہ بھلاؤ تم فضیلت کو اپنے درمیان بے شک اللہ میں ماتامون بسیر حافظو علیہ السلامات والسلامات الہستا میرے عزیز یہ امور انتظامی دنیا آگئے آپ کے سامنے تیرہ آگئے نا اور نو پہلے چار پھر ہاں نو چار تیرہ پڑھے تھے یا انچاس پڑھے تھے یاد نہیں ہے تیرہ امور انتظامیہ آ تو میرے عزیز پھر امر مسلح کا بیان ہو رہا ہے نماز کا امور مسلح بھی تو آتے تھے نا امور انتظامیہ کے بعد تیسرا امر مسل نماز کا بیان روزہ بھی آ امر مسلح حج بھی آ اب کیا امر مسل نماز کا بیان امور انتظامیہ کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو حفاظت کرو پر تمام نمازوں کے خاص کر نماز وسطی پہ نماز وسطی کے متعلق مختلف قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ نماز فجر ہے ایک قول یہ ہے کہ ظہر ہے لیکن محکہ کال کیا ہے آپ بتائیے نماز عصر وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ فرمایا آپ کی نماز عصر رہ گئی تھی غذبۂ عذاب کے اندر کس غضبے میں اذاب کے غذبے کے اندر تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مشرقین کے ساتھ ہم لڑتے رہے اور اس لڑائی کے دوران پریشانی کے اندر ہم سے نماز عصر کی بھی رہ گئی مالا اللہ ہو بوتا ہم اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آپ سے بھر دے کہ انہوں نے نماز بھی ہماری ختم کرا دی تو معلوم ہوا کافر بےمانوں کے لیے بد دعا کرنا بھی کیا ہے کیا ہے حضرت نے بد دعا کی تو میں نے بھی کی ہے بد دعا اے میرے مشکل کشا حاجت روا پروردگار کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار تو جائز ہے نا بد دعا کرنی لالن کے لیے حضرت نے خود کی تو نماز وستاد مراد کیا ہے نماز اص بکوم کان اور کھڑے جو واسطے اللہ تعالیٰ کے عاج کرنے والے آگے فرمایا اگر تم جنگ کر رہے ہو نا جہاد تو جہاد کے اندر دو صورتیں ہیں سمجھے جی بھائی ایک صورت تو وہی ہے کہ بل فیل جہاد نہیں ہو رہی آپ کیمپوں کے اندر ہو تو آپ نے فکہ کے اندر پڑھا ہے نا تو امام کتنی تحفے کرتا ہے دو تحفے ایک کو ایک رکعت پڑھاتا ہے پھر دوسرے دو فقہ میں پڑی ہے نا لیکن یہ صورت وہ نہیں ہے یہ صورت ہے کہ بل فیل جنگ ہو رہی ہے تو آپ ایسے دو تحفے کر سکتے ہو نہیں سارے کے سارے آ جاؤ لڑنے کے لیے پھر نماز کی صورت ایسے ہے کہ تھوڑا سا ایسے وقفہ آ جائے نا دو منٹ کا تو آپ کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھیں اکیلا کھڑے کھڑے ایسے اشارے سے نماز پڑھیں اکیلا یا گھوڑا دوڑا رہے ہو تو پھر بھی اشارے سے نماز پڑھاؤ یہی ہے فین خفتم بس اگر اندیشہ کرتے دشمن کا فصل رجالا رجالن کیوں منسوب ہے اس سے پہلے کا مقدر ہے پس اگر اندیشہ کرتے ہو دشمن کا پسلو رجالا پس نماز پڑھو پائے دل چلتے ہوئے نہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے کیونکہ نماز میں چلنا جائز نہیں ہے نماز کے اندر چلنا جائز نہیں ہے کہ ادھر قیام کرو ادھر رکو کرو چلتے ہوئے تو رجالن کا من کیا ہے کیا من اللہ اقدام بخاری کا حوالہ ہے بخاری کی کتاب تفسیر میں ہے کیا من اللہ اقدام پر نماز پڑھو پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور رقبان یا دراہ لے کے کیا ہو یہ تو اس وقت ہے جب اندیش آؤ دشمن کا لڑ رہ ہو لیکن جب امن آ جائے تو پھر جیسے پڑھتے ہو نماز اسی طرح پڑھو فیض امن تم جب امن ہو جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسے سکھایا تم کو وہ چیز کے ناطے تم جانتے جو طریقہ ہے نماز کا نہ بات کو انتظامیہ جو امور انتظامیہ پہلے چلے آ رہے تھے اس کا کیا ہے جی تتیمہ آپ کے سامنے وہ تتیمہ یہ ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ ادت وفات کتنی ہے جی چار مہینے در لیکن دور جاہلیت کے اندر دور جاہلیت کے اندر عدت کی ایک سال ہوتی تھی کتنی ہاں اور اس ایک سال کے اندر عورت کو ایسے باندھ دیتے جیسے گدی ہو بالکل کپڑے اس کے میلے کچیلے گندی ہو جاتی خراب ہو جاتی بالکل قسم پرسی کے اندر رہتی سال پورا ابتداء اسلام کے اندر عدت تو تھی چار مہینے کتنی دس دن جو آپ نے ابھی پڑھی ہے لیکن میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اب تو میراث کا حکم نازل ہوا ہے عورت کے لیے کیا ہے کہ اگر بچے ہیں تو عورت کتنا حصہ لے گی آٹھواں حصہ اگر بچے نہیں ہیں تو کتنا حصہ لے گی چوتھا حصہ لے گی ایس میں ایسے ہے نا اپنا کیا ہے, کے لیے ہے نا رب شوہر سمن زوجا گرف را سلدی برن شوہر نسر کی رت ذوجہ را رب داں یہ شعر ہے ہمارا فارسی کا یہ ملکانی شعر نہیں یہ ہمارے اپنے اور شعر ہے سمجھے اولاد ہے نا میت کی تو عورت کہہ لیتی ہے سوم آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہیں طور کیا لیتی ہے چوتھائی سال تو یہ میراث کے جب مسائل تھے نا اس کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے تو پہلے یہ تھا کہ مرد کے لیے حکم تھا کہ وہ وصیت کر جائے کہ ایک سال یہاں رہے چار مہینے دس دن اسے کیا تھی ادھر اور وسیعت کتنی کر جاتا کہ چار مہینے دس دن سے اوپر سال اس کو ٹھہراؤ اور میری طرف سے خرچہ دیتے رہو میرے مال کی طرف سے کیونکہ ہو سکتا ہے چار مہینے دس دن کے بعد شادی اس کی جلدی نہ ہو تو شاعری رہ غریب ہاں چار مہینے دس دن کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے جانا چاہے لے کے چلی جائے یا شادی کرے تو وہ کر سکتی ہے یہ اسلام میں تھا کہ ایک سال کی وصیت کر جاتا تھا لیکن جب ویراس کا حکم نازل ہوا تو یہ وصیت ختم ہے منسوخ ہے یہ وصیت کیا ہے منسوخ ہے وہ اس لیے کہ اب عورت کے لیے تو ہے آٹھواں عیسہ یا چوتھا عیسہ اپنے خرچے سے کھائے اب مرد کو وصیت کی ضرورت ہے کہ میرے مال سے دو اس کا اپنا خرچہ ہے اگر وہاں رہتی ہے تو اپنے خرچے سے کھائے چلی جائے تو چلی جائے مال اس کا اپنا ہے میرا سے ملا ہے دیکھو جی تتیمہ امور انتظامیہ لکھا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو کہ یہ وسیعت واجب تھی قبل ازمیراث لیکن میراث کے بعد منسوخ ہو گئی یہ وسیعت واجب تھی قبل از میراث میں منسوخ ہو گئی اور وہ لوگ کہ فوت کیے جاتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو وسیع تن سے پہلے فل یوسو محسوف ہے فل یوسو وسی تن یہ منصوبہ معذوف ہے فل یوسو وسیع تن چاہے وسیعت کر جائیں وسیعت اپنی بیو کے لیے نفے دینے کی ایک سال تک غیر اخراج نہ نکالنا وہ اپنی طرف سے وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ٹھہراؤ اور میرے مال سے ان کو ہر چل آگے ہے فائن خرا جناب پس اگر خود نکلیں کس وقت نکلیں نیچے لے کھلو چار مہینے دس دن کے بعد پہلے نہیں نکل سکتیں چار مہینے دس دن کے بعد پس اگر خود نکلیں پر نہیں گناہ پر تمہارے بیچ اس کے کہ کریں اپنی جانوں کے اندر کوئی نیکی کو نکاح کریں واللہ عزیز الحکیم والن مطلّات متعم بالمعروف یہ حکم استحبابی ہے نیچلے کھلو یہ حکم استحبابی ہے پہلے میں نے عرض کیا تھا او جس عورت کی حق مار مقرر نہیں اور قبل المسی طلاق دی گئی ہے اس کے لیے متا کیا تھا اور ان کے لیے مطالعہ کیا ہے باقی سب طلاق دی عورتوں کے لیے مطاب ہے چاہے ان کو حق مار پوری دو آدھی دو اچھی بات یہ ہے تو ان کو کیا پوشاک دے دو ایک اچھی صورت ہے میرے پاس ایک مدرس پڑھاتے تھے تو میرا خیال ہوا کہ آئندہ سال اسے نہیں رکھنا تو چلے گئے رجب کے اندر لیکن میں نے شابان اور رمضان کی مکمل تنخواہ ان کے بعد بھیج دی وہ مجھے کہنے لگے استاد جی آپ نے بڑی مہربانی کی ہے حالانکہ بعض مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی دیتے ہیں ایک ہی نہیں دیتے میں نے کہا بابا میں نے متعمبر باروف عمل کیا ہے کہ بیوی کو تل... تو اس کو جوڑا دے دو استاد ہے تو آپ خوش ہو گئے ہیں آخر آپ کو پیسے بہت ملے <laughs> تو ایک مروت آدمی کرے ملازمین کے ساتھ کز بھیا اچھا اور واسطے طلاق دی عورتوں کے نفع دینا ہے موافق دستور کے حق کا المتقین متقین وہاں حق کا منہ واجب کیا تھا ادھر حق کا منہ ثابت لکھو چونکہ مستحب نہیں دار ثابت ہے اوپر متقین کے اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ واسطے تمہارا پنجاب کام تھا کہ تم سمجھو